نحن دهون ونصليم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الحجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحررون صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والله يرطي بعناقاته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فطيح بحض أشدوا على الشيطان من ألف عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي نمي جواله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام وسلم علیکیا حبیب ادلو صلیت والسلام السلم علیک شفیع نبین واقع اجمعین حمد و سلاد کے بعد قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے اس وقت دلاوت کی یہ میں پارے کی آیت ہے اور سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے علم دین اور خاص طور پر علم فقہ کے بارے میں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں فلولا نفر امن کل کا تو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہر ہر گروہ سے ایک جماعت نکلے لیے فی الدین کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے علم فقہ حاصل کرے علم فقہ پڑھے ولیون ضرو قوم اور پھر علم فقہ پڑھنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آئیں اور ان کو ڈر سنائیں الحمّر تاکہ پھر جو ہے وہ بچیں احتراز کریں اور جو حدیث میں نے پڑھی وہ, وہ حدیث شریف بخاری اور مسلم کی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بلّہ خی رنگ فی الدین اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے تفق فی الدین عطا فرماتا ہے اسے علم فقح عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا ہوں اور دوسری حدیث شریف اس کے الفاظ یہ تھے کہ واحد الباحد علی الشیطان من الف عابد کہ ایک فقی شیطان پر زیادہ بھاری ہے ایک ہزار عابدوں سے تو ان احادیث سے اور اس آیت قرآن سے یہ پتہ چلا کہ علم فقہ کتنی اہمیت کا حامل علم ہے یعنی شریعت کا علم جو ہے یہ بڑا اہم علم ہے اور شریعت کا اس قدر علم حاصل کرنا کہ جس سے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا پتہ چلے اور اتنا علم حاصل ہو یہ ہر ایک مسلمان پر فرض عام ہے ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس قدر دین کی معلومات حاصل کرے کہ جس سے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے فلاں عمل جو ہے وہ حرام ہے فلاں عمل جو ہے وہ حلال ہے فلاں جائز ہے فلاں ناجائز تو اس قدر تو جاننا اور اتنا جو ہے وہ پڑھنا اسی طرح سے فرض ہے کہ جس طرح سے کہ دوسرے فرائض اور اس سے زائد کا پڑھنا اور اس سے زائد کا سیکھنا یہ فرض کفایہ اور سب سے اہم اور سب سے افضل جو علم ہے وہ ہے علم فقہ قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ فرض عین نہیں لیکن علم فقہ اور شریعت کے اتنے احکام سیکھنا جس کا میں نے ذکر کیا یہ ہر ایک مسلمان پر بالکل فرض ہے اور فرض بھی کیسا فرض عم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنا بھی نہیں پڑھتے ہیں اور اتنا بھی علم حاصل نہیں کرتے ہیں وہ سخت غلطی کے منتخب ہو رہے ہیں اور پھر یہ دیکھیے کہ علم فقہ کی کتنی اہمیت ہے اس کے پڑھنے والے کا حدیث شریف میں کیا مقام بیان ہوا ہے صحیح حدیث ہے یہ کہ جس میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہزار عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں اکیلا ایک فقیر جو ہے وہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے تو کتنی اہمیت ہے اس علم کی کہ ایک ہزار عابد بھی جو ہے شیطان کے مقابلے میں کچھ نہیں لیکن ایک اکیلا تنہا آپ فقر جو ہے وہ شیطان پر ایک ہزار عبادت گزار لوگوں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے اور وہ کہیں زیادہ جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بھاری جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے تو علم فقہ اتنا اہم علم اور پھر اس علم کے لیے یہ فرمایا کہ کیوں نہیں مسلمانوں کی جماعتوں میں سے کیوں نہیں ایک جماعت جو ہے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے باہر کیوں نہیں جاتی اگر ان کے وطن میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے وطن سے باہر نکلیں جہاں جو ہے علم فقہ کی تعلیم ہوتی ہے جہاں علم فقہ پڑھایا جا رہا ہے وہاں جا کر علم فقہ حاصل کریں تفق فی دین کے لیے کوشش کریں اور پھر جب وہ علم الفقاب پڑھ لیں تو علم فقہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے لوگوں میں واپس آئیں اور پھر جو ہے وہ یہ فریضہ انجام دیں کہ ان کو حلت و حرمت کے احکام سکھائیں ان کو یہ تمام احکام بتلائیں ان کو حرام اور حلال جائز اور ناجائز کے احکام اور مسائل سے آگاہ کریں تو یہ کس قدر اہم علم ہے جس کے لیے قرآن کریم میں یہ حکم دیا پتہ یہ چلا کہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور کہیں جانا پڑے تو پھر اس کے لیے یہ سفر کرنا جو ہے بالکل قرآن کے عین مطابق ہے قرآن کا حکم تو اس لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کتنے احکام حلال اور حرام کے جو ہے وہ سیکھے ہوئے اتنے احکام اس نے سیکھ لیے اور اتنے احکام اس کو جو ہے جائز اور ناجائز کے معلوم ہیں تو اگر ایسا نہیں ہے تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اس طرف توجہ کرے اور پہلی فرصت میں جو ہے متوجہ ہو جائے کہ ہم کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں لیکن ہم اتنے مسائل اور اتنے احکام تو ضرور سیکھیں گے پڑھیں گے اور اتنے احکام ضرور حاصل کریں گے اور اتنا علم جو ہے ضرور ہم حاصل کریں گے کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا کام جو ہے وہ حلال ہے کون سا حرام ہے کون سا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں گزار سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے اور بغیر جو ہے وہ جانے اور بغیر جو ہے سمجھے ہوئے بغیر معلوم کیے ہوئے ہم اگر اس کا ارتقاب کریں گے کام ہے حرام اور اس کو ہم حلال سمجھ کر کر رہے ہیں تو کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مجنوری حاصل ہو سکتی ہے اور پھر یہ کہ ہم کیسے مسلمان ہوں دنیا کے سارے علوم و فنون پڑھ لیں اس کے لیے شب و روز کوشش جاری رکھیں اور اس کے لیے جناب وقت بھی صرف کریں سرمایہ بھی صرف کریں اپنا آرام بھی جو ہے وہ طرف کریں لیکن علم دین کے لیے جس کے ہم حامل ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں ہمیں اتنا بھی نہ معلوم ہو کہ جناب حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہم جو ہے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اور بڑے جو ہے بھولے بن جاتے ہیں بڑے سالے بن جاتے ہیں اور پھر زیادہ زیادہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے تو فلاں کتاب کا مطالعہ کر لیا ہم نے تو فلاں جو ہے وہ عالم کی صحبت پا لیے لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ فلاں عالم کی صحبت پائی ہے تو اس سے جو ہے پوچھیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کبھی جو ہے ہم نے ان سے پوچھا نہیں لیکن جناب حوالے یہ دینا شروع کر دیتے ہم تو فلاں کی صحبت میں رہیں جناب وہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن اگر پوچھا جائے کہ آپ ٹھیک ہے ان کے صحبت میں رہے تو یہ صحبت سے صحبت کی حد تک جو ہے یہ تو دلیل نہیں اس بات کی کہ آپ کو سارے علوم و علوم آ گئے آپ کو حلت و حرمت کے جائز و ناجائز کے مسرو اور غیر مصروع کے تمام احکام جو ہے وہ معلوم ہو گئے کبھی پوچھا ہے کہ نہیں تو جب یہ بات ہوتی پھر جو ہے جناب ہاں یہ موقع نہیں ملا پوچھنے کا لئے تو اب یہ کیسی صحبت رہی ابل تو یہ کیجیے ہم اس دور میں جو ہے بالکل بالکل نایاب ہو چکی ہے اس قدر دوری ہے علماء حق سے اس قدر دوری ہے اور اس قدر ہم جو ہے دور ہو چکے ہیں کہ صرف آئے جمعے کے دن وہ بھی زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن آئے جناب سے اور جناب نماز پڑھے اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر اگلا جمعہ صحیح پھر, پھر اگلے جمعہ ہی کو مسجد کا رخ کرتے ہیں یہ تو ہماری حالت ہے اور ہم اتنے پکے اور اتنے سچے مسلمان بنے ہیں اپنے تین یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے پکے اور بڑے سچے اور بڑے مغلث اور بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے مسلمان ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ ہم صرف اور صرف مسلمانوں کے گھر میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اس ناتے سے اور اس حوالے سے ہم جو ہے مسلمان کہلاتے ہیں اور کہلا رہے ہیں لیکن اگر روز مرہ کے معمولات میں سے اگر ہم پوچھیں یا حالت دیکھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بالکل ہم اس بارے میں بالکل کورے ہیں بالکل نا بلند ہیں کچھ نہیں پتا اور اب جب کہ یہ دور ہے کہ جس میں کوئی جو ہے دشواری نہیں جگہ جگہ جناب ہمارے مکاتم ہیں جگہ جگہ جو ہے اس کا انتظام و انصراف ہے اس قدر کتابیں جو ہیں جناب جب تو یہ جو ہے عدور کیا جاتا تھا صاف کتابیں ہاں ہے وہ عربی میں ہیں فارسی میں ہیں ہم نے عربی فارسی پڑھی نہیں ایں اب یہ کہا جائے کہ کیوں نہیں پڑھی اے انگریزی کو تو آپ نے چاٹ لیا انگریزی کے لیے تو آپ نے جو ہے دو دو پانچ پانچ ہزار کے ٹیوٹر رکھ لیے پانچ پانچ دس دس ہزار روپے خرچ کر کے ٹیوشن پڑھ لیے اے انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم حاصل کر لی اور جس زبان میں ہمارا علم ہے اس کے لیے ہم اتنے غافب اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے تو کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے یہ کہ یہ کچھ نہیں کیا لیکن اب جبکہ یہ علم اور یہ احکام و مسائل عربی زبان اور فارسی زبان کا منتقل ہو کر اردو میں جو ہے یہ سب بیان کر دیے گئے ہیں اور کتابیں اور لٹریچر اس قدر شائع اور عام ہو چکا ہے تو یہ ہماری کتنی بڑی کوتا ہے کہ ہم ان کے قریب نہیں جاتے اور پھر یہ یہ بات لوگوں میں یہ عذر بھی جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے پھر صاحب اتنی قیمتی کتابیں ہوتی ہیں ہم کہاں سے خریدیں بیت دنیا بھر کے لیے ساری چیزیں خریدیں گے یہ ڈائجسٹ وہ ڈائزس یہ اخبار اور وہ اخبار اور یہ کتاب اور وہ کتاب اور یہ کپتان اور یہ کہانیاں یہ سب کچھ ہم خرید لیں گے لیکن چند روپے جو ہیں وہ جناب تینی احکام اور تینی کتب اور شریح کتب کے جو وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے لیے کہ ہمارے یہاں تو الحمد للہ لائبریری بھی قائم ہے ہمارے یہاں لائبریری بھی جو ہے وہ موجود ہیں ان میں یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ چوبیس گھنٹوں میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ تو چلو ہم اللہ اس کے رسول کے احکام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے نکال لیں چلو جو ہے مسجد کا رخ کریں وہاں پر بیٹھ کر سیکھیں لائبریری میں کتابیں موجود ہیں وہاں سے لے کر جو ہے ہم پڑھیں اور پھر اس کے علاوہ اب تو یہاں تک جو ہے جناب انتظام اور یہاں تک سہولت مہیا کر دی گئی ہے کہ کیفٹے تک جو ہے تیار ہو چکی ہے جی کیفٹے یعنی فری کیفٹ لے جا کر بھی سننے کی ہمیں ٹاپک نہیں ہوئی با, باوجود اس طریقے کے بتلایا جاتا ہے اعلان ہوتا ہے کتاب یہاں بدم عروج اسلام کی لائبریری ہے اس میں دینی جو ہے وہ مضامین پر اور دینی احکام پر مشتمل کیسٹیں موجود ہیں اور یہ, یہ تک ہم تو نہیں ہوتا لیکن ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اے فلمی گانوں کی کیسیٹیں دھرا دھرا خرید لیتے ہیں ویڈیو کیسیٹوں کی دکانوں پر جناب لینڈ اور قطار میں کھڑے ہو کر جو ہے بھلے کتنی زحمت ہمیں کیوں نہ گوارا کرنا پڑے وہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں لیکن جہاں جو ہے جناب دین کی بات آتی ہے جہاں جو ہے مذہب اور اسلام کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے چلو پوچھ لیں گے کبھی سن لیں گے تو اب اب دیکھیں گے کیا, کیا یہ دکھ اور افسوس کا مقام نہیں اور پھر خاص طور پر جناب اگلے روز جب چھٹی ہو تو پھر تو کہنے ہی کیا ہے پھر جو ہے اس رات کو آپ سب جانتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ تو خیر ماشاءاللہ اچھا درد رکھتے ہیں بڑی معلومات رکھتے ہیں اور لگن رکھتے ہیں اسی وجہ سے تو آپ جو ہے ایک بجے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں میں تو دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے یا جو ہے وہ اس کا اس کی کوشش نہیں کرتے میں تو ان کو جو ہے پابغ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تو دکانوں پر جناب ایک جو ہے ہوتا ہے اور پہلے سے جو ہے جناب وہاں پر فرمائشیں بک کرا دی جاتی ہے کہ ہمیں فلاں جو ہے وہ دن فلاں رات کو ہمیں جو ہے یہ کیسٹ چاہیے وہ کیسٹ چاہیے اس کے لیے جو ہے سہ روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں اس کے لیے جو ہے سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے کیا ہے کہ ہمیں اپنی نفسات خواہشات نقصانیاں اتنی پیاری ہیں اور ان سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے کہ بھلے جو ہے پوری رات جو ہے کیوں نہ گزر جائے بڑے ہاتھ کے ساتھ اور بڑے توجہ اور رش کے ساتھ جناب بیٹھ کر وی سی آر کے سامنے جو ہے نہ جانے کیا کیا جو ہے فلمیں چلا کر ہم دیکھتے رہتے ہیں تو کیا کبھی ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم نے جو ہے کبھی جو ہے وہ دینی معلومات کی جو ہے وہ آڈیو کیسیٹیں لے کر جو ہے وہ ہم نے سنی ہو یا اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہو یا اس کے لیے ہم نے رقم خرچ کی ہو یا کتابیں جو خرید کر ہم نے جو ہے کبھی جو ہے وہ وقت ایسا مطالعے میں گزارا ہو اور پھر دوسرے یہ کہ اگر کتابیں بھی ہیں تو آج جو ہے مارکیٹوں میں آج بازاروں میں اور جو ہے خانوں میں کیونکہ یہ دور ایسا ہے شر اور فتنے کا دور ہے نہ جانے کتنے جو ہے وہ طبقے پیدا ہو چکے ہیں اور میں صرف یہ باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح معلومات فراہم ہو آپ صحیح سمت میں جو ہے اپنا قدم رکھیں آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے احکام و مسائل سے آگاہی ہو صحیح طور پر آپ کے عقائد کی اصلاح ہو یہ باتیں میں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان کو سن کر ان توجہ کر کر جو ہے اس طرف قدم بڑھائیں قرآن کریم کے ترالیم اس دور میں جو تراجم نکل آئے ہیں الامان وولایاز ان کو پڑھ کر یعنی اگر صحیح معلوم نہ ہو اور یہ دیکھیں سی بی سی بات ہے اور بڑی موٹی سی بات ہے کہ کتابیں خریدنے نکلتے ہیں ہم اپنے یعنی اسکول و کالج وغیرہ میں اپنے جو دنیاوی معاملات میں اگر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی کتابیں ہوتی ہیں لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں کتاب جو ہے وہ اچھی ہے کہ نہیں فلاں کتاب جو ہے وہ مفید رہے گی کہ نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی سے جو ہے وہ رقص اور کسی نہ کسی سے تعلق پیدا کریں گے تو آپ کو جب خود نہیں جانتے تو پوچھیں گے اس بارے میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں تو لیکن ہم دین کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے دین اردو میں کتابیں تو بہت سی نکلی ہوئی ہیں اور بڑے اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں تو اب ہمیں کون سی کتابیں حاصل کرنی چاہیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ کن, چاہیے کن کے تراجم ہمیں پڑھنے چاہیے کن کے تراجم ہمیں نہیں پڑھنے چاہئیں یہ تو قطب خانوں میں جو ہے کادیانیوں کی ترجمے بھی قرآن کریم کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اگر خدا نخال کا کہیں وہ ترجمہ اس کیا ہوا آپ نے لے لیا تو پھر کیا ہوگا دین ایمانی دین اور ایمان ہی جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا ظاہر ہے کہ ہمیں ایسے ایسے تراجم نہیں پڑھنے ہیں ایسی کتابیں ہمیں نہیں پڑھنی کہ جس سے جو ہے وہ بے دینی اور جس سے جو ہے گمراہی اور ضلالت جو ہے وہ حاصل ہو تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس بارے میں بھی جو ہے جو ہے وہ غور کریں اس پر بھی نظر رکھیں کہ ہمیں وہ کتابیں خریدنی ہے کہ جن سے ہم جو ہے وہ دین کے قریب ہو جائیں دین اور ایمان جو ہے ہمارا پختہ ہو جائے صحیح معلومات دین کی ہمیں حاصل ہو جائیں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ احادیث کے جس قدر بھی تراجم صرف اور صرف احادیث کے تراجم پر اتفاق نہیں کریں اگر آپ نے صرف احادیث کے ترجمے پڑھنے شروع کر دیے تو سوائے جو ہے جو ہے وہ گمرائیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ احادیث جو ہے وہ ان, ان میں احکام جو بیان ہوئے ہیں وہ ادوار مختلف رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک حکم دیا اور ایک عمل کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکم منسوخ فرما دیا اور وہ حکم جو ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا تو یہ کیسے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہے کہ جو ہے وہ معمول ہے تو یہ تو محدید ہی جانتا ہے تو اگر ترجمہ پڑھے گا آپ تو میں نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جناب یہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی تھی یہ معمول بھی نہیں رہی تھی سرکار دو عالم نے آخر حال میں اس حدیث کو ترج کر دیا تھا اس کو منسوخ فرما دیا تھا تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ اس میں آپ صرف احادیث کے تراجم پر اجتفا نہیں کریں ترجمہ اگر حدیث کا پڑھنے ہیں تو آپ کو مشتاق شریف کا ترجمہ پڑھیے مولانا مفتی احمد یاسماں صاحب نے مشکاش شریف کا ترجمہ لکھتا ہے آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے جس میں آپ کو پتہ ہی چلے گا ترجمے کے ساتھ کہ یہ حدیث منسوخ ہے کہ نہیں اس میں کیا حکم ثابت ہوا اور اس سے کیا حکم جو ہے وہ معلوم ہوا اور اس حدیث کا حکم کیا ہے اسی طریقے سے بخاری شریف کا آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے تو حضرت علامہ محمود رضوی صاحب کا ترجمہ پڑھیے اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ حدیث جو ہے کب منسوخ ہوئی اور اس کے متبادل سرطان عالم نے کیا حکم فرمائے تو تب آپ کی وہ صحیح سمت میں رہنمائی حاصل کر پائیں گے اسی طریقے سے مسائل سے متعلق کتاب آپ کو پڑھنا ہے تو آپ بہار شریعت پڑھیے بہار شریعت خریدیے ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہمیں عقائد کے متعلق نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے بس صرف زیادہ سے زیادہ میں اگر پوچھا جائے تو یہ کہہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں یہ دو تین باتیں بتلا دی جائیں اور باقی باتوں میں کیا عقیدہ ہے یہ کچھ نہیں پتہ انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے سرکار دو عالم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو ہم مومن بن سکتے ہیں یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ بس صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں سرکار دو عالم اللہ کے آخری نبی ہے اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں مانگا اس کے بعد جو ہے قیامت کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں قبر کے بارے میں برزت کے بارے, بارے میں فرشتوں کے بارے میں کتب سا... آسمانی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں <تصفح> اب ہم ہر شخص اپنا جائزہ لے اور ابھی سوچے کہ یہ جو میں باتیں ارد کر رہا ہوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ جو پوری تفصیل نہ صحیح کم از کم جو ہے بہت اہم اور ضروری باتیں ہم میں سے کتنوں کو یاد ہیں کتنوں کو پتا ہے کچھ بھی نہیں بالکل نتیجہ بالکل صفر تو یہ باتیں ہمیں کیسے پتا چلیں گی ہیں یہ اسی وقت پتہ چلیں گے جب کہ ہم جو ہیں علمائے حق کی صحبت اختیار کریں ان کے صحبت میں بیٹھیں ان سے پوچھیں ان سے معلومات حاضر کریں اور پھر جو بتلایا جائے اس کے مطابق عمل کریں اس کو دیکھیں تو بہار شریعت پہلے فرصت میں خریدیں اور اس میں پہلے حصے کا آپ مطالعہ کریں یہ بیس حصوں پر مشتمل ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ شریعت کا اور فقہ کا انسائیکلوپیڈیا ہے اس سے زیادہ زخیم اور اس سے زیادہ شرح و بط کے ساتھ مستند اور محبلا اور بالکل جو ہے موسمت مسائل آپ کو کہیں نہیں مل سکتے تو یہ کتاب ہر گھر میں ہونا ضروری جس میں ہر ایک مسئلے سے متعلق اس میں آپ کو حکم ملے گا اور بڑا باوسو طریقے سے اور موسمک اور مستند طریقے سے اس میں جو ہے بیان کیے گئے ہیں تو یہ کتاب دیکھیے آپ اس کو پڑھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے پھر آپ کو دیکھیے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ زندگی بسر کرنا ہے کس طرح ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ہمارے دین نے ہمارے شریعت نے کس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ چل ابتدائی باتیں تھی مجھے عرض کرنا تھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنی پا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چونکہ ان کا یہ شعبہ تھا اور ہم ان کے مقلد ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں تو یہ باتیں میں نے اقتصاد عرض کر دی ہیں ان شاء اللہ آئندہ جو میں حضرت امام اعظم ابو حنی پحمۃ اللہ تعالیٰ عالیہ کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا اور ان کی خدمات اور انہوں نے کس طرح سے قانون اسلامیہ کو مرتب کیا اور دینی احکام کو جو ہے مدون کیا اور کیا طریقۂ کار تھا اس کے بارے میں آئندہ ان شاء کروں گا اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج کم از کم جو ہے جمعے کے دن تو جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش فرمایا کریں تاکہ جو ہے ایک وقت جو ہمارا مقرر ہے جمعے کا اس میں رہتے ہوئے جو ہے یہ باتیں ذکر کی جا کر دی جائیں اور آپ حضرات تک جو ہے یہ باتیں پہنچیں اس لیے کہ اس دور میں ہمیں یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے طرح طرح کے کتنے جنم دے رہے ہیں صدیوں سے جو مسلمہ اور معتمد اور معمول بھی ہی باتیں ہیں آج اس دور میں ایسے عناصر جنم لے رہے ہیں کہ جو امت مسلمات کو ورخلانے کے لیے سر توڑ کوششیں رکھیں جب تک جو ہے ہم یہ باتیں نہیں سیکھیں گے تو کس طرح سے جو ہے ہم ان کے فتنے اور ان کے شرط اپنے کو اور اپنی اولاد کو بچا سکیں گے جی اس دور میں دین کا ایمان کا محفوظ رکھنا اور صحیح جو ہے ایمان پر قائم رہنا اس قدر دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے کہ الامان الایات اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے باہر دعوانا باخردان